اور اللہ کی رام جہاد کرو جیسا حق ہے جہاد کرنی کا اس نے تمہیں پسند کیا اور تم پر دے میں کچھ تنگ نہ رکھی تمہارے باپ ابراہیم کا دیں اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اگلی کتابوں میں اور اس قرن میں تاکہ رسول تمہارا نگہبان و گواہ ہو اور تم اور لوگوں پر گواہی دو تو نماز برپا رکھو اور ذکو دو اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو وہ تمہارا مول ہے تو کیا ہی اچھا مول اور کیا ہی اچھا مددگار